الحمد والنعمة لك والملك لا شريك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمسلمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الوجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلكا واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلكا واصحابك يا نور الله شیخ طریقت امیر اہل سنت درود و سلام کے فضائل میں لکھے گئے رسالے زیاد درود و سلام میں نویں حدیث ذکر کرتے ہیں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 علا سید مولانا محمد الکرم ولی و اصحاب وبارک وسلم محترم اور پیارے سلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے سلسلے احکام حج میں حاضر ہیں اس سلسلے میں آپ نے اب تک حج کے حوالے سے بہت سارے احکام سماعت کیے خاص طور پر احرام میں داخل ہونے کے لیے نیت اور اس کے احکام تلبیہ اور اس کے احکام سماعت کیے اس کے بعد وہ باتیں آپ نے سنی کہ احرام کی حالت میں جن کا کرنا حرام ہے آج ہم ان باتوں پر گفتگو کریں گے کہ احرام کی حالت میں جن کا کرنا مکرو ہے یعنی ناجائز ہے یہ حرام سے کم ہے لیکن ان کے کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے بعد ان باتوں کو بھی زہر بحث لائیں گے کہ احرام کے تعلق سے جو پوچھی جاتی ہیں جو منع نہیں ہیں جائز امور ہیں احرام کے حوالے سے بہت سارے مقروحات ہیں چنانچہ نمبر ایک جسم کا میل چھوڑانا جب بندہ احرام کی نیت کر لیتا ہے اور بے سلا لباس پہن لیتا ہے تو جب تک وہ احرام کھول نہیں دیتا اپنے جسم کا میل نہیں چھڑا سکتا اگر اسے کسی موقع پر ضرورت پڑتی ہے تو نہانے کی اجازت ہوتی ہے مثلا غسل فرد ہو گیا یا کسی خاص موقع پر عرفات کے دن غسل کرنا سنت ہے تو نہانے کی تو اجازت ہوتی ہے لیکن میل چھڑانا یہ مکرو ہے اس کی اجازت نہیں ہے نمبر دو بال یا جسم صابن وغیرہ سے دھونا کیونکہ ان کی غرض ہی یہ ہوتی ہے کہ یہ میل چھوڑائیں گی لہذا بالوں یا جسم کو صابن کے ساتھ دھونا احرام کی حالت میں مکرو ہے نمبر تین احرام چونکہ زینت کو منع کر دیتا ہے لہذا سر میں کنگھی کرنا یا بالوں میں کنگھی کرنا احرام کی حالت میں یہ مکرو ہے نمبر چار سر اس طرح کھجانا کہ بال ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو کیونکہ بال اگر ٹوٹیں گے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا اس کی تفصیل آپ آئندہ سلسلوں میں سماعت کریں گے نمبر چار کرتا یا شیروانی اس طرح کندھوں پر ڈال لینا کہ پہننے جیسا انداز ہو مثال کے طور پر کسی نے شیروانی کی آستینوں میں ہاتھ تو نہیں ڈالے لیکن اپنے کندھوں پہ ڈال لی اس طرح جس طرح پہننے کا انداز ہوتا ہے تو اس طرح ڈالنا یہ مکرو ہے اگر کوئی لپیٹ کر اور ایک کندھے پہ ڈال لیتا ہے آگے اور پیچھے تو چونکہ یہ پہننے کا انداز نہیں ہے تو یہ مکرو نہیں ہوگا لیکن اگرچہ کہ ہاتھ آستینوں میں نہ ڈالے ہوں لیکن پیچھے سے یوں ڈال لی کرتا یا شیروانی یا کمیز تو ایسا کرنا بھی مکرو ہے نمبر چھ جان بوجھ کر خوشبو سونگنا زینت کے جو بھی طریقے ہیں محرم جو ہے ان سے دور رہتا ہے اسے اجازت نہیں کہ وہ ان طریقوں کے قریب جائے اس بنا پر اس پر لازم ہے کہ خوشبو نہ سونگھے اگر کسی جگہ سے خوشبو آ رہی ہے تو گزر کر چلا جائے خوشبو سونگنے کا قصد اور ارادہ نہیں کر سکتا نمبر ساتھ خوشبودار پھل مثلاً لیمو نارنگی یا خوشبودار پتے مثلاً پدینہ تو اگر ان پتوں کو سونگتا ہے یا ان پھلوں کو سونگتا ہے تو یہ بھی احرام کی حالت میں مکرو ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ احرام کی حالت میں نارنگی کا کھانا یا لیمو کا کھانا اس میں کوئی کباہت نہیں ہے البتہ ان پھلوں کو سونگنا یہ فکاہ کرام نے مکروح قرار دیا ہے نمبر آٹھ کوئی شخص ادھر فروش کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتا ہے درہاں لیے کہ وہ محرم ہے احرام کی حالت میں ہے اس لیے جا کر بیٹھتا ہے کہ چلو یہاں بیٹھنے سے خوشبو کے جھونکے آئیں گے لپٹیں آئیں گی تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور ایک صورت اس کی یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے ملیں گے جو احرام کی حالت میں نہیں ہوں گے یا ان سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہوگی تو آپ ان کے قریب بھی نہ جائیں اس غرض سے کہ ان کی خوشبو آپ سونگھیں گے ہاں اگر بلا ارادہ اور بلا اختیار کوئی خوشبو آپ کے ناکوں سے گزر رہی ہے تو اس میں کوئی کراہیت نہیں آئے گی نمبر نو مہکتی خوشبو ہاتھ سے جب جبکہ ہاتھ پر نہ لگ جائے مثلا دھواں اٹھ رہا ہے ہاتھ گزار کر لے گئے آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے خوشبو سے ٹچ کر لیا اب چونکہ ایسے میں اگر ہاتھ پر جمتی نہیں ہے وہ تو یہ مکرو ہے اور اگر جم جاتی ہے تو پھر مکرو سے اس کا درجہ حرمت کی طرح بڑھ جائے گا ایسا کرنا حرام ہوگا نمبر دس کوئی ایسی چیز کھانا یا پینا جس میں بے پکائی خوشبو ڈالی گئی ہو اس کا کھانا یا پینا مکرو ہے ہاں کسی یعنی ایک تو ہوتا ہے خوشبو کا کھانا یہ تو حرام ہے اور اگر ایسی چیز کھائے جس کے اندر بے پکائی ہوئی خوشبو ڈالی گئی ہے تو ایسی چیز کا کھانا بھی مکرو ہوگا نمبر گیارہ غلاف کعبہ کے اندر اس طرح داخل ہونا احرام کی حالت میں کہ غلاف شریف سر یا چہرے پر لگے گا ایسا کرنا بھی مکرو ہے تو غلاف خانہ کعبہ سے محرم لپٹ تو سکتا ہے لیکن دو باتوں سے بچے گا ایک تو یہ کہ اس کے سر اور چہرے پر کپڑا ٹچ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے اس پر خوشبوئیں ملی ہوئی ہوتی ہیں ان خوشبوؤں سے یہ اپنے آپ کو بچائے گا نمبر بارہ ناک وغیرہ منہ کا کوئی بھی حصہ کپڑے سے چھپانا یہ بھی مکرو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے شخ طریقت امیر اہل سنت رفق الحرمین میں لکھتے ہیں لہذا اگر نزلہ وغیرہ ہو جائے تو ناک کو رومال سے پہنچنے کی اجازت نہیں اسی طریقے سے جسا فقائے کرام نے ناک یا منہ پر کپڑا رکھنے سے منع کیا آج کے دور میں ماسک لگائے جاتے ہیں بہت سارے لوگ گرد و غبار مٹی سے بچنے کے لیے یا مختلف وباؤں بیماریوں سے بچنے کے لیے ماسک یوز کرتے ہیں یاد رکھیے احرام کی حالت میں ماسک یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے بہت سخت احکام ہیں نمبر تیرہ بے سلا کپڑا رفو کیا ہوا یا پیون لگا ہوا پہننا یعنی کپڑا تو بے سلا ہے لیکن اس کی چادریں رفو کی ہوئی ہیں یا اس پر پیون لگے ہیں ظاہر بات ہے پیمن کے لئے بھی دھاگا استعمال ہوتا ہے تو ایسا کپڑا مکرو ہے اور سلا ہوا کپڑا پہننا حرام ہے چونکہ اس میں صلائی کم ہوتی ہے اس لیے اس کا جو حکم ہے وہ حرام نہیں بلکہ مکرو ہے حکم میں کچھ تکفیف دی گئی ہے نمبر چودہ تکیے پر اوندے منہ لیٹ جانا بہت سارے لوگوں کو الٹا لیٹنے کی عادت ہوتی ہے اب الٹا لیٹنے میں جب تک لیٹیں گے تو منہ جو ہے وہ تکیے سے چھپ جائے گا ایسا کرنا مکرو ہے اور یہ یاد رکھیے کہ عام حالات میں بھی اس طرح لیٹنے کی اجازت نہیں احادیث سے طیبہ میں اس طرح لیٹنے کو جہنمیوں کا طریقہ بتایا گیا ہے لہذا محرم سیدھا لیٹے یا کروٹ کے بل لیٹے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محرم کے لیے ضروری ہے مرد کے لیے کہ اس کا سر کھلا ہوا ہو اور اسی طریقے سے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا ہو چہرے سے کوئی کپڑا وغیرہ مس نہ ہو تو اب اگر مثلا مرد تکیے پہ لیٹے گا تو اس کے تکیہ جو ہے اس کے سر کے کچھ حصے کو مس ہوگا اور اتنا حصہ جو ہے وہ اس کپڑے سے چپک جائے گا تو فکہ کرام نے یہ بحث کی اور یہ فرمایا کہ محرم کو لیٹنا منع نہیں ہے وہ جہاں بھی لیٹے گا اس کے ساتھ یہ کیفیت دو چار ہوگی اس لیے یہ ایک ایسی صورت ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا اس کی اجازت ہے اسی طریقے سے اگر محرم کروٹ کے بل لیٹا ہے اور اس کا گال جو ہے وہ تکیہ سے چمٹا ہوا ہے تکیے سے لگا ہوا ہے یا وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اس کا گال زمین سے جو ہے وہ لگا ہوا ہے یوں جیسے تو اس کی بھی اجازت ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے نمبر پندرہ تعویذ اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپٹا ہوا ہو اسے باندھنا مکرو ہے ہاں اگر بے سلے کپڑے میں لپٹا ہوا تعویذ بازو وغیرہ پر نہیں باندھا بلکہ گلے میں ڈال لیا تو کراہیت نہیں یاد رکھیے کہ تعویذ جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں تعویذ ایک جائز چیز ہے اور محدثین اکرام نے تعویذ کے حوالے سے کتب حدیث کی شرح کرتے ہوئے تفصیلی کلام کیا ہے کیونکہ احرام کی حالت میں بہت سارے جائز باتوں سے مماند کر دی جاتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعویذ پہننا کوئی بری بات ہے ایسا نہیں بلکہ تعویذ جو ہے وہ جائز ہے تعویذ کی دو قسمیں ہوتی ہیں حادث طیبہ میں بعض احادیث کے اندر تعویذ سے منع کیا گیا کہ تعویز مت پہنو اور بعض احادیث طیبہ میں تعویذ کی اجازت دی گئی تو جہاں منع کیا گیا وہاں ان تعویزات سے مراد وہ تعویزات ہیں جو شرکیہ الفاظ پر مشتمل ہوا کرتے تھے یا ایسے الفاظ پر جن کا معنی پتہ نہیں ہوتا تھا اور جہاں اجازت دی گئی وہاں مراد وہ تعویزات ہیں جو شرکیہ معنی سے پاک ہوں اور ان کا معنی بھی درست ہو تو علامہ نبی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے شرح مسلم میں تفصیل سے گفتگو کی ہے دیگر محدثین اکرام نے بھی تعویز کے جواز پر کثیر مقامات پر گفتگو کی ہے نمبر بلا عذر جسم کے کسی حصے پر پٹی کا باندھنا احرام کی حالت میں یہ جائز نہیں ہاں اگر عذر ہے تب جسم کے کسی حصے میں باندھ سکتے ہیں البتہ اگر سر یا چہرے پر پٹی باندھی گئی تو اس کے مسائل مختلف ہوں گے یہاں کفارے کی صورتیں بنیں گی نمبر سترہ بناؤ سنگار کرنا احرام, کی حالت میں احرام کا ایک معنی ترک زینت ہے تو چونکہ زینت سے دور رہنے کا نام حالت احرام ہے لہذا ہر قسم کا بناؤ سنگار زینت کے اسباب اختیار کرنا احرام کی حالت میں یہ درست نہیں ہے مثلا کوئی پاؤڈر لگا لیتا ہے یا رنگ گورا کرنے والی کریم لگا لیتا ہے جو زینت کے اسباب میں دنیا جانتی ہے مختلف طریقے ہیں احرام کی حالت میں یہ چیزیں استعمال کرنا مکرو ہے جائز نہیں ہے نمبر اٹھارہ چادر کے سروں میں یا تہمند کے کناروں میں گرا ڈالنا ایسا کرنا بھی احرام کی حالت میں مکرو ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے نمبر رقم وغیرہ رکھنے کی نیت سے جیب والا بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے البتہ صرف تہمند کو کسنے کی نیت سے بیلٹ یا رسی باندھنا مکرو ہے یعنی بیلٹ اس نیت سے باندھا جائے کہ اس میں ہمارا جو بٹوا ہے اس میں ضروری کاغذات پاسپورٹ وغیرہ رقم وغیرہ ہمارے ساتھ رہیں گی محفوظ رہیں گی اس نیت سے بیلٹ باندھنے کی اجازت ہے اس نیت سے اجازت نہیں ہے کہ جو ہم نے چادر باندھ رکھی ہے تحمد کے طور پر وہ ذرا مضبوط ہو جائے وہ کھل نہ جائے نیتوں کا فرق ہے ان نمل معلومات پھکا کرام فہماتے ہیں اگر لکڑی کو لڑکی سمجھ کر دیکھا تو گناہ ہے اور لکڑی کو لکڑی سمجھ کر دیکھا تو جائز ہے تو بیلٹ اس نیت سے باندھے کہ ہمارا جو بٹوا ہے اس کے اندر یہ کام آ سکے اس میں ضروری سامان رکھا جا سکے یہ نیت ہرگز, ہرگز نہ کریں کہ اس سے ہماری چادر جو ہے وہ ٹائٹ ہو جائے گی کھلنے سے محفوظ رہے گی ایسی نیت اختیار کرنا جائز نہیں ہے محترم اور پیرس میں بھائیوں اور مندی چینل کے ناظرین اور خاص طور پر حج کی سادت پانے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں پورے سفر کے دوران اپنی چیزوں کی ضرور بل ضرور حفاظت کیجیے اپنی رقم کی حفاظت کیجیے ضروری کاغذات کی حفاظت کیجیے اور اس میں کوتاہی نہ برتی ہے جس طرح ممکن ہو سکے آپ اپنے ان چیزوں کی ضرور بال ضرور حفاظت کریں خاص طور پر میں آپ کو مطلب بتاتا چلوں کہ غارے ہیرا پر بہت سارے اشاک جو ہے وہ سینکڑوں فٹ کی بلندی طے کر کر پہنچتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو اس مرکز نور سے فیض یاب کرتے ہیں جہاں پہلی وہی نازل ہوئی تھی تو اس غار کے ارد جو یہ جو پہاڑ ہے جس پر یہ غار واقع ہے بندر بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ایسا مشاہدہ بھی ہے اور کئی افراد ملے بھی کہ جنہوں نے اپنا سامان رکھا کہ چلو نوافل پڑھ لیں لیکن بندر آئے اور ان کا سامان پاسپورٹ وغیرہ تھا جن میں رقم تھی وہ لے کر چلے گئے اور اس کے بعد وہ سامان نہیں ملتا تو ہر ہر قدم پر جہاں بھی آپ ہوں اس بات کا خیال رکھیے کہ اپنے سامان کی آپ ہی نے حفاظت کرنی ہے تو یہ وہ باتیں آپ نے اب تک سنی کہ حالت احرام میں جن کا کرنا مکرو ہے اب وہ باتیں بیان ہوں گی کہ جن کا کرنا احرام کی حالت میں جائز ہے ان باتوں کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ کام کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں یہ کام کیا جا سکتا ہے کیا اس کام کی اجازت ہے تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں باہر شریعت سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اثر حاضر کی مثالیں بھی شامل ہوتی رہیں گی تو ایسا کوئی لباس اگر کہ وہ سلا ہوا ہو سوتے وقت اسے اپنے اوپر اوڑھ لینا جیسے کمبل ہے یا کسی کے پاس کپڑے وغیرہ نہیں ہیں اس کے پاس ایک قمیض ہے وہ چادر کے طور پر اوڑھ لیتا ہے لیکن سر نہیں چھپاتا چہرہ نہیں چھپاتا تو چونکہ اس کپڑے کا اس طرح اوڑھنا یہ لباس محتاد نہیں ہے اس کو پہننا نہیں کہتے ایسا کرنا جائز ہے اسی طریقے سے احرام کی جو چادر اوپر لی ہوئی ہے تحمد کے علاوہ جو دوسری چادر ہے اسے تحمد میں ڈالنا یہ بھی جائز ہے اس میں بھی کوئی حائز نہیں ہے اسی طریقے سے بے میل چھڑائے غسل کرنا میل نہیں چھڑایا اور ویسے غسل کی حاجت پڑتی ہے تو اس میں کوئی حج نہیں ہے مثال کے طور پر آپ یہاں سے مکہ پہنچے اور آپ نے سوچا کہ میں طواف کرنے سے پہلے غسل کر لوں تو میل چھڑائے بغیر غسل کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ ہماری چادر گندی ہو گئی پھٹ گئی ناپاک ہو گئی اسے ہم اتارنا چاہتے ہیں دوسری چادر پہننا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے یاد رکھیے کہ احرام صرف دو چادروں کا نام نہیں ہے احرام تو نیت اور طلبیہ کہنے کے بعد مخصوص پابندیوں کا نام ہے جس میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ بے سلا لباس پہنا جائے لہذا اگر ضرورت کے وقت چادروں کا کو بدلنا پڑے تو چادریں بدلی جا سکتی ہیں آپ دوسری چادر پہن لیجیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے پانی میں غتا لگایا جا سکتا ہے کپڑے دھو سکتا ہے احرام کی حالت میں آدمی لیکن یاد رکھیے کہ اس نیت سے کپڑے اگر کسی نے دھوئے ان میں جوئیں ہیں وہ مر جائیں تو چونکہ احرام کی حالت میں جُوں کا مارنا جائز نہیں لہذا اب کپڑے دھونا منع ہو جائے گا احرام کی حالت میں مسوات بھی کی جا سکتی ہے کسی چیز کے سائے میں بھی بیٹھ سکتے ہیں مثلا کسی نے چھتری پکڑی ہوئی ہے اس کا سایہ اس کے سر پر آ رہا ہے پورے جسم پر آ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ سر پر جو ہے وہ چھتری مس نہ کرے ٹچ نہ کرے اگر آپ نے دور رکھا ہوا ہے سر سے اس کا سایہ آ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی طریقے سے احرام کی حالت میں انگوٹھی پہننا بھی جائز ہے یاد رکھیے کہ انگوٹھی پہننے کے جواز کی شرائط ہیں پھر اس کے سنت ہونے کی شرائط ہیں جواب کی شرط تو یہ ہے کہ وہ ساڑھے چار ماشا سے کم چاندی کی ہو ایک ہی نگینا ہو نہ تو بغیر نگینے کی ہو نہ ایک سے زائد نگینا ہو ساڑھے چار ماشا سے کم چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز ہے اور انگوٹھی پہننا اس کے لیے سنت ہے جسے اس کی حاجت ہو مثلا مفتی کے لیے مہر لگا اگر وہ انگوٹھی سے مہر لگاتا ہے تو پھر انگوٹھی اس کے لیے حاجت ہے تو اب اس کے لیے وہ پہننا سنت ہوگا البتہ سنت کا موقع نہیں ہے تب بھی جائز ضرور ہے اور جواز کی شرائط پائے جانے کے وقت احرام کی حالت میں بھی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے ایسا سرما لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں خوشبو نہ ہو احرام کی حالت میں سرما لگانے کی اجازت ہے داڑ اوکھڑی جا سکتی ہے ایک ناخن ٹوٹ گیا ہے بالکل لٹک رہا ہے از خود ٹوٹا ہے آپ نے نہیں کاٹا تو اسے جو ہے وہ کھینچ سکتے ہیں کوئی پھنسی جو ہے وہ ایسی ہے کہ تکلیف دے رہی ہے اسے توڑ سکتے ہیں ختنہ کیا جا سکتا ہے فسد کھلوائی جا سکتی ہے فصد یہ ہوتی ہے کہ جسم کے مخصوص حصوں پر کٹ لگوا کر خون نکالا جاتا ہے اس سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک طریقہ علاج ہے کو فسد کو لگانے والے ماہر لوگ ہی ہوتے ہیں ہر آدمی نہیں لگایا جا سکتا اس میں موسم کے اعتبار سے کہاں لگانی ہے کتنا فون نکالنا ہے یہ ایک لمبی تفصیل ہے جو اس فن کے ماہرین جانتے ہیں تو احرام کی حالت میں فصد لگوائی جا سکتی ہے اسی طریقے سے ویسے تو جسم کے کسی بھی حصے سے احرام کی حالت میں بال کا توڑنا جائز نہیں ہے لیکن وہ بال جو خاص آنکھ کے اندر اگائے عام حالات میں تو آنکھ کے اندر بال نہیں اگتے لیکن بال فرض کسی فکا نے یہ مسئلہ بیان کیا کسی کی آنکھ کے اندر بال اگائے تو احرام کی حالت میں اس بال کو توڑا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بال فطری بال نہیں ہوتا آنکھ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے اسی طریقے سے سر یا بدن کے حصوں کو کھجایا جا سکتا ہے لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ جسم کے کسی بھی حصے سے کھجاتے وقت بال نہ ٹوٹیں اگر بال ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ایک لمبی تفصیل ہے ہم آخر کے سلسلوں کے اندر اس بات پر گفتگو کریں گے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا اگر وہ چیزیں پائی گئیں تو اب ایک ظاہر پر احرام کی حالت میں موجود شخص پر ان چیزوں کے مرتکب پر کیا کیا جو ہے وہ سزائیں لازم ہوں گی اسے کس طریقے سے کفارہ دینا ہوگا اور اس کی کیا تفصیل ہوگی یہ آئندہ بیان کریں گے اسی طریقے سے احرام سے پہلے خوشبو لگائی تھی اور چادر سے وہ خوشبو آ رہی ہے تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے یوں ہی آپ نے گزشتہ سلسلے میں سنا تھا کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے اور جن جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے ان کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا بہت سارے مسائل سنے تھے لیکن جو پالتو جانور ہیں پالتو جانور مثلا گائے بکری مرغی وغیرہ ان کو ذبح کیا جا سکتا ہے احرام کی حالت میں بھی محرم ذبح کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں یوں ہی پالتو جانوروں کو پکا سکتا ہے کھا سکتا ہے ان کا دودھ دھو سکتا ہے ان کے انڈے توڑ سکتا ہے بھون سکتا ہے کھا سکتا ہے یہ تمام چیزیں احرام کی حالت میں جائز ہیں لیکن اگر وہ جانور شکاری ہو تو پھر یہ ساری چیزیں منع ہو جائیں گی اب کون سے جانور شکاری ہوتے ہیں اور کون سے نہیں ان کی تفصیل بھی آپ جینایات کے سلسلوں میں آگے سماپت کریں گے اسی طریقے سے احرام کی حالت میں سمندری شکار بھی کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے حرم سے باہر جو گھانس ہے اسے بھی اکھھیڑا جا سکتا ہے لیکن جو ہرم کی گھاس ہے اسے نہیں اکھیڑا جا سکتا یاد رکھیے ایک تو ہے میقات میکات وہ دور دراز کی حدود بندی ہے کہ جیسے ہم لوگ پاکستان والے یلم لم سے جب گزریں گے تو میکات پڑیں گے لیکن ایک ہے وہ جگہ جس کو حرم کہتے ہیں حرم خاص مکہ مکرمہ کے ارد گرد علاقے پر مشتمل ہے اس کا ایک مخصوص رقبہ ہے یہاں کے خاص احکام ہیں یہاں کے گھاس کو نہیں توڑا جا سکتا درخت کو نہیں کاٹ سکتے اور بہت سخت یہاں کے احکام ہیں ان احکام کا جو منشا ہے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سرزمین کے تقدس کو کسی طرح بھی پامال نہ کیا جا سکے تو خاص حرم کا یہ حکم ہے کہ وہاں کی گھاس نہیں اکھیڑ سکتے لیکن حرم سے باہر کی جو زمین ہے مسلم جدہ کا جو علاقہ ہے یا مکہ مکرمہ سے دور دراز جو علاقہ ہے اس کی گھاس کو اکھھیڑ سکتے ہیں اسی طریقے سے بیرون حرم کا درت کاٹ سکتے ہیں اسی طریقے سے چیل کو چوہا گرگر چھپکلی سانپ بچھو کٹمل مچھر پسو مکھی وغیرہ موزی جانوروں کا مارنا یہ جائز ہے اگر چیک آپ حرم میں ہوں احرام کی حالت میں یہ کام بھی کیے جا سکتے ہیں ضرورت کے وقت منہ اور سر کے علاوہ کسی اور جسم کے حصے پر پٹی بھی باندھ جا سکتی ہے سر یا گال کے نیچے تکیا بھی لگایا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے تھوڑی پہلے سنا اسی طریقے سے ناک پر اپنا دوسرے کا ہاتھ بھی رکھا جا سکتا ہے ضرورت کپڑے سے کان چھپائے جا سکتے ہیں کان کے چھپانے میں حرج نہیں ہے اب کسی کی داڑھی دراز ہے اب وہ کسی کپڑے سے جسم کو ڈھامتا ہے اور داڑھی چھپ جاتی ہے تو داڑھی کا چھپنا چہرے کے چھپنے چہرے کا چھپنا نہیں کہلائے گا چہرے کے چھپانے کے جو احکام ہیں وہ اس پر جاری نہیں ہوں گے جب کہ داڑھی تھوڑی سے دراز ہو اور جو دراز حصہ ہے وہ تبیل حصہ کپڑے سے چھپ جائے اسی طریقے سے گھی یا چربی یا کڑوا تیل یا ناریل یا بادام کا تیل کی خوشبو میں نہ بسایا گیا ہو اس کا بھی بالوں یا سر میں لگایا جا سکتا ہے اسی طریقے سے احرام کی حالت میں کوئی ایسا شخص مل گیا جس سے آپ قرضہ مانگتے ہیں تو اس سے اپنے قرض کا تقاضا بھی کر سکتے ہیں بے سلے کپڑے میں طویز پہن کر گلے میں لٹکا سکتے ہیں آئینہ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایسی چیزیں جن میں جلنے سے پہلے خوشبو نہیں ہوتی جیسے سندر کی لکڑی اس میں خوشبو نہیں ہوتی لیکن جب جلائیں گے تو خوشبو آئے گی ایسی لکڑی کو اگر ہاتھ لگائیں تو احرام کی حالت میں یہ چیز بھی جائز ہے اور اناف کے نزدیک احرام کی حالت میں نکاح بھی کیا جا سکتا ہے عقد نکاح کر سکتے ہیں اس کی اجازت ہے رخصتی کے مسائل نہیں ہوں گے تو آج کے سلسلے میں آپ نے احرام کی حالت میں کون سی باتیں ناجائز ہیں مکروہ ہیں وہ سنی اور کون سی باتیں احرام کی حالت میں کی جا سکتی ہیں آپ نے وہ سماعت کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حج عمرہ کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ذوق حاصل کرنے کے لیے مسائل حج کی مزید دلچسپی کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی جو ویسیڈیز ہیں ان کو دیکھیے رفیق الحرمین بہار شریت کا مطالعہ کیجئے اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں ہر جمعرات شرکت کیجئے ان شاء اللہ العزیز آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ذوق میں کس قدر تبدیلی آ گئی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم